الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقضى بهديه واستنى بسنده الى يوم الدين اما بعد قابل احترام ورقابل قدر السامين حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کی توفیق سے صحیح بخاری کے کتاب الرقاق پر ہماری گفتگو جاری ہے اور آج ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے یہ باب نمبر بابن ہے اور حدیث کا نمبر چھ ہزار پانچ سو تہتر چھ پانچ سات تین باب ہے اسرات جسر جہنم یعنی سرات جو کہ جہنم کا پل ہے جسر سے مراد پل جو ایک راستے کو دوسرے راستے سے جوڑے اور ملائے عربی میں اس کو جسر یا جسر کہتے ہیں جس کی جمع جسور آج کل جو ایک عامی عربی چل رہی ہے اس میں اس کو کبری بولتے ہیں اور یہ کوئی عربی ماخذ معلوم نہیں ہوتا یا تو عامی زبان ہے اور یہ لفظ کتابوں میں موجود نہیں یا پھر کسی دوسری زبان سے عربی میں شفٹ ہوا ہے منتقل ہوا ہے کوئی اس کا عربی ماخذ یا اشتقاق ہمارے سامنے واضح نہیں ہو رہا تو اصل جو عربی لفظ وہ جسر یا جسر یہ پل روز قیامت جہنم کی پشت پر نصب ہوگا آج یہ پل تیار ہے بلکہ قیامت سے متعلق ہر شے تیار ہے جنت بھی تیار ہے جہنم بھی تیار ہے جنت کی ہووریں تیار ہیں جنت کے باغات تیار ہیں جہنم کی آگ تیار ہے حوض کوثر تیار ہے میزان تیار ہے اور یہ پل پلے سرات بھی تیار اور موجود ہے جس کو قیامت کے دن جہنم کی پشت پر نثر کیا جائے گا احادیث میں اس پل کے حوالے سے بہت سی صفات وارض ہیں پہلی بات یہ کہ اس پر سے سب نے گزرنا ہے نیک ہو یا بد ہو اللہ تعالیٰ کے فرمانے بھائی ام بن کم اللہ وارد ہوا کانا والا عربیہ کا حتم مقوی ہے کہ تم میں سے ہر شخص نے اس پر وارد ہونا اور گزرنا ہے اس پل سے سب کا گزرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جنت کا راستہ ان جنت کا داخلہ اس پل کو عبور کیے بغیر حاصل نہیں ہوگا یہ اس پل کی اہمیت ہے کہ جنت میں وہی شخص جا سکے گا جو اس پل کو عبور کر لے اور یہ بڑی مشکل گھڑی ہے ان قیامت کے دن میزان اور پولس رات یہ دونوں گھاٹیاں ساتھ ساتھ ہیں یہ میزان ہے جہاں اعمال تولے جائیں گے اور وزن اعمال سے بندہ فارغ ہوتے ہی پلیس سرات کی طرف لے جایا جائے, جائے گا کہ اس پر سے گزرو یہ پل کیا ہے یہ فرمایا کہ ادق کو میں واحد و میں نے سیف یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اور کاٹنے والا سمجھیں گے ایک ریزر ہے جس کو جہنم کی پشت پر لمبا بچھا دیا جائے گا اور نصب کر دیا جائے گا اس راستے کو چل کر عبور کرنا پھر احادیث میں مضلق کے الفاظ ہیں کہ یہاں پھسلن ہوگی قدم جم نہیں پائیں گے اور بعض حادیث میں دونوں طرف پیش جھاڑیوں کا ذکر ہے اگر پاؤں الجھ گیا تو نکل نہیں سکے گا کلالیب کا ذکر ہے کنڈے نوکدار اور وہ کرالیب اپنی طرف گھینچیں گے گزرنے والے کو پھر تاریخی ہوگی اندھیرا ہوگا راستہ دکھائی نہیں دے گا تو بڑی مشکل گھاٹی ہے اس لیے مرحلہ میزان اور مرحلہ پولیس, پولیس رات کے موقع پر اللہ تعالیٰ شفاعت کو حلال کر دے گا کھول دے گا انبیاء شفاعت کریں گے فرشت شفاعت کریں گے یہ گھڑی بہت ہی نازک ہے پلسرات کی یہاں انسان کا گزرنا اس کی بدنی قوت کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ اس کے عمل کی قوت سے ہوگا ایک بندہ دنیا میں کتنا بڑا پہلوان کی انہیں مگر اس کی دنیاوی طاقت یہاں کام نہیں آئے گی عمل کی طاقت کام آئے گی عمل سے انسان کے جسم میں قوت ہوگی تیزی سے گزرنے اور امر ہی سے انسان کو نور حاصل ہوگا جس سے راستہ دکھائی دے گا اور تیز چلنا ممکن ہوگا اس کے علاوہ توحید کی پختگی یہاں سب سے بڑھ کر کام آئے گی جتنی پختہ توحید ہوگی عقیدہ ہوگا اتنا زیادہ قدم جمیں گے یہاں پر پاؤں کے پھسلنے کا اکھڑنے کا امکان نہیں ہوگا تو قدم کی پختگی عقیدے کی پختگی کے ساتھ ہے. اس لیے تمام طرح توجہ صرف کر دو لا الہ الا اللہ کی معرفت پر اور اللہ رب العزت کے اسماع و صفات کی معرفت پر جتنا ٹھوس عقیدہ ہوگا اتنا زیادہ قدموں کو استقرار ملے گا اللہ تعالی کا فرمان یہ سب اللہ الدین امن الب القل صاحب سے فی الحاط الآخر اللہ رب العزت اہل ایمان کو ثابت قدمی دے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کس چیز سے ثابت قدمی دے گا بالقول ثابت قول ثابت کی برکت سے اور قول ثابت کیا ہے حیدر امت عبداللہ بن عباس رضی الن معاف رماتے ہیں کہ قول ثابت لا الہ الا اللہ ہے تو اس کی برکت سے قدم مضبوط ہوں گے قدم جم جائیں گے پھسلن کا امکان نہیں ہوگا اور عمل کا جو نور ہے وہ انسان کو پوری قوت سے وہاں دوڑائے گا حادیث میں گزرنے والوں کی کئی قسمیں بیان ہوئیں کوئی پلک جھپکنے کی طرح اس کو عبور کر جائے گا جیسے نظر ابھی نیچے اور ابھی آسمان تک پہنچ گئی اور کوئی بجلی کی طرح کوئی بادلوں کی رفتار سے کوئی پرندوں کی رفتار سے اور کوئی سمندر کی موجوں اور لہروں کی رفتار سے کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح کوئی اونٹ کی رفتار سے اور کوئی ایک بندے کی ذاتی جو تیزی ہوتی ہے اس رفتار سے اور کچھ لوگ اس پل کو عبور کریں گے کبھی گریں گے اور کبھی سنبھلیں گے کبھی اٹھیں گے اور کچھ لوگ کھڑے نہیں ہو پائیں گے ان کے عمل میں اتنی قوت نہیں ہوگی کھڑے ہو سکیں بلکہ گھٹنوں کے بل جس طرح بچے رینگتے ہیں اس طرح وہ آہستہ آہستہ چل کر کتنی ایک مدت مدیدہ کے بعد اس پل کو عبور کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہ اسدا ہمیشہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرحلے میں کامیابی عطا فرما دے سمقت کا شرف عطا فرما دے عمل کا نور بھی حاصل ہو عقیدے کی سلامت بھی حاصل ہو تاکہ قدم جم جائیں اور پوری تیزی اور قوت کے ساتھ اس کو عبور کر سکیں اور اس پل کے حوالے سے ایک اور چیز وہ بھی بہت زیادہ توجہ طلب ہے کہ یہ پل جہنم پر نصب ہوگا اور جہنم اسفل السافلین علین نیچے انتہائی نیچے اور جنت اعلی یہ بہت ہی اونچا ٹھکانا اس کا مانا یہ پل نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا یعنی جو ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ یہ پل سیدھا ہوگا ایسا نہیں ہے کیونکہ جہنم نیچے ہے جنت اوپر ہے تو نیچے سے اوپر چڑھائی چڑھنی پڑے گی یہ بذات خود اور مشکل چیز ہے تو یہ بڑا ہی گمبھیر مرحل ہے انبیاء کا وظیفہ یہاں اللہ مسلم اللہ مسلم ہوگا کہ آلہ اللہ تھی عطاف فرما دے اپنے لیے سلامتی طلب کریں گے اپنی امت کے لیے سلامتی طلب کریں گے اور ایک طرح کی شفاعت ہوگی تو یہ باب پلے سراعت کا اس کا کتنا گہرا تعلق ہے کتاب الرخاق سے جمع بخاری رحمہ اللہ پلے سراعت کا باب کتاب الرخاق میں لائے رقاق سے مراد وہ امور جنہیں پڑھ کر دل نرم ہو ہیں تو یقیناً پول سے کا یہ تعارف دلوں کی نرمی اور رقت کا باعث ہے تو اس میں ترقیق کے ہے اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پول اس کا باب کتاب الرقاق میں لائے تاکہ اس پل کی صفات پڑھ کر اور اس کی کیفیت کو پڑھ کر دلوں میں رقط پیدا ہو اور انسان عمل کی طرف اصلاح عقیدہ کی طرف تیزی اور ثبقت اختیار کرے تاکہ اس پل سے تیزی سے گزرنا ممکن ہو سکے یہ جو حدیث امام بخاری لائے ہیں رحمہ اللہ یہ خاصی طویل حدیث ہے اور اس کے راوی محدث امت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عملے فرماتے ہیں کہ قالا عناسن یا رسول اللّہ یعنی کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی سے مخاطب ہوئے یا رسول اللہ اور صحابہ سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی تقریم کون جانتے تو انہوں نے ہمیشہ آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کیے جانتے تھے کہ نویل اسلام کا سب سے بڑا منصب منصب رسالت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں باقی ہماری طرح وہ لفاظی نہیں کیا کرتے تھے ان ایسے القاب آپ کے جو رسول کے شیان شان ہی نہیں کوئی کہتا سونے بکھڑے والا اور کوئی کہتا قاری کمبلی والا کوئی کہتا سیاہ زلوفوں والا یہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے نبی کا سب سے اونچا مقام وہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے رسول ہونے کا معنی ان کے پاس اللہ کی وہی آتی اور وحی آنے کا معنی انہیں کی اطاعت کرو جن پر وحی اترتی کسی اور کی نہیں ان کی حفاظت کر لی تو ان کی ساری شان مان لی کیونکہ ساری شان اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے رسول قیامت کی شفاعت مقام محمود صاحب حوض کوثر پھر ساری اولاد آدم کے سردار کیوں ہیں کیوں کیا آپ اللہ کے رسول رسول مان لیا سب کچھ مان لی رسول نہیں مانا کچھ بھی نہیں مانا اور رسول ماننے کا ایک ہی من ہے کہ ان کی اطاعت کرو بما تاقم رسول فخو نہ رسول نہیں مانا رسول نہیں مانے تو کچھ بھی نہیں مانا ہزار قصیدے پڑھتے رہ صحابہ یا رسول اللہ اے اللہ کے کی رسول کیونکہ سب سے بڑا مقام آپ کا مقام رسالت اس میں کوئی دوسرا انسان شریک ہو ہی نہیں سکتا رسالت ایک ایسا مقام ہے جس کو بندہ اپنی قوت سے حاصل نہیں کر سکتا کوئی ڈگری نہیں ہے کیا آپ ایک امتحان پاس کر کے رسول بن جائے یہ اللہ کا اختیار اللہ کا انتخاب اور وہ بہتر جانتا ہے کی رسول بننے کے لائق کون ہے وہ چنتا ہے اور چن کر رسول بناتا ہے اس میں کوئی دوسرا بندہ شریک ہو ہی نہیں سکتا اور نہ اپنی قوت اور صلاحیت سے کوئی رسول بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا حسن انتخاب اور اس کا حسن اختیار ہے تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل نو ربا نا یوم کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ سکیں گے رب تعالی جس کو دیکھنے کا شوق اور جس کو دیکھنے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں کس رب کے لیے نمازیں پڑھیں قربانیاں دیں حج کیے عمرے کیے جہاد کیے مجاہدین نے گلے کٹوائے شہید ہوئے ہر عبادت اسی کے لیے تو اس کو دیکھنے کا شوق نہیں ہوگا نبی اسلام دعا کیا کرتے تھے اللہ میں اصل کا لفظت نور علا وجہ بشو کا اللہ تو سے سوال کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے چہرہ مبارک کے دیدار کی لذت سے تافرمانے اور اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے کی سوال نبیر علیہ کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا قیامت کے دن یہ سب سے افضل نعمت ہے حتہ کہ جنت کی نعمتیں ساری اس کے سامنے ہیچ ہیں نبی نبیر اسلام کو فرمانا کہ ین نئی مل جنتی مادام یم جب تک قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار قائم رہے گا اس وقت تک جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے اپنے حور و قصور اور یہ نہریں اور یہ پھل اور یہ میوے اور محلہ سب بھول جائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار قائم رہے گا سب سے اونچی نعمت سوال صحابہ کے ہرس ان کے شوق کا مظہر کہ کیا ہم قیامت کے دن رب سلا کو دیکھ سکیں گے فرمایا ہل تار رون الشمس سے لئی صحاب کیا آج تمہیں سورج کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ سورج جس کے ورے بادل بھی نہ ہو بادل میں چھپا ہوا نہ ہو بلکہ بالکل کھلم کھلا چمک رہا ہو اس کے دیکھنے میں کوئی شک ہے کوئی تکلیف یا ذرا ہے کوئی اشکال ہے ہال او لا یا رسول اللہ عرض کیا کہ نہیں سورج اگر چمک رہے آسمان پر بادل بھی موجود نہیں ہے تو بالکل صاف شفاف و نظر آتا ہے پھر آپ نے ایک اور سوال کیا ہل تو بار رو نہ لہ لت البر لئی سدو نہ کہ کیا چاند کو دیکھنے میں کوئی اشکال ہے یا کوئی تکلیف ہے اور چاند بھی چودویں کا لہ لت البر کا اور چاند بھی ایسا ہے کہ نہیں سا نہ ہو صحاب اس کے آگے بادل نہ ہو وہ چاند بادلوں کے پیچھے نہ ہو بلکہ کھلم کھلا چمک رہا ہو تو اس کے دیکھنے میں کوئی اشکال یا کوئی تکلیف ہے لا اللہ رسول اللہ عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ قال تو آپ نے فرمایا کہ ان تر نہ ہو یوم کا بے شک تم دیکھو گے اسے تراو دیکھو گے اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کزا لے کا اسی طرح مانا دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ممکن نہیں ہے دنیا میں ایسی آنکھ ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے یہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کی آنکھ میں اتنی قوت پیدا کرے گا جس سے جنت ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے جہنمی نہیں دیکھ سکیں گے تو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں موس علیہ السلام نے خواہش کی تھی اللہ بابر لنت اورانی تم تو مجھے ہر گز نہیں دیکھ سکتے اب پہاڑ کو دیکھ لو اگر اپنی جگہ اس میں استقرار رہا اور تم دیکھ سکے اس کو تو پھر مجھے بھی دیکھ لو اور اللہ تعالیٰ نے نور کی تجلی پہاڑ پہ ڈالی صرف تجلی فلم تجلّہ رمبو دل پہاڑ پر ایک تجلی ڈالی جا لہ دکا بخر موسا ثائقہ پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا اور موسا علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے, گئے ایک تجلی جو موسا علیہ السلام پر نہیں پہاڑ پہ ڈالی اس کو دیکھنے کی تاب نہ ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے تو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بصارت اہل جنت کو عطا فرمائے گا جس سے اللہ تعالیٰ کی رویت ممکن ہوگی یہاں یوم القیام کہ تم دیکھو گے اسے قیامت کے دن قضاء لے کا اسی طرح جیسے آج تم سورج کو دیکھ رہے ہو چاند کو دیکھ رہے ہو کسی تکلیف کے بغیر جبکہ آگے بادل بھی نہ ہوں اسی طرح رب آلہ کو دیکھو گے تصویر نہیں ہے دیکھنے کی کیفیت ہے صرف کہ جیسے آج تم سورج کو دیکھ رہے ہو چاند کو دیکھ رہے ہو کسی تکلیف کے بغیر اسی طرح رب چاہ کو دیکھو گے یعنی دیکھنے کی کیفیت ہے یہ نہیں کہ رب چاہلا کا چہرہ سورج جیسے یا چاند جیسے ایک رویت اور ایک مرئی رویت کا معنی دیکھنا اور مرئی کا معنی جس کو دیکھا جائے دی. یہ تصویر رویت کی ہے مرئی کی نہیں ہے یہ نہیں مانا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاند ہے کہ سورج اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں سکم اس لیے شہید کچھ جیسی کوئی چیز نہیں اس کا نور اس کے چہرے کا نور کوئی مقابلہ ہے اس کا فراہ اس کا حجاب نور ہے جاب ہو نور اس کا حجاب نور ہے لو کشف ہو اور اگر اپنے حجاب کو ہٹا دے تو احرق صبح تو بجے ہی منتہائی بسر ہو. تو اس کے چہرے کا نور جو ہے نا ہر اس چیز کو جلا کے بتم کر دے جس جس چیز پہ اللہ کی نظر پڑتی تو اللہ کی نظر کہاں نہیں پڑتی کون سی چیز اس کی نظر سے ہو جلے تو بھلا اس نور کا کوئی مقابلہ ہے یہ تصویر رویت کی ہے رویت کی کیفیت جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو چاند کو دیکھتے ہو جس کے آگے بادل نہ ہوں بالکل صاف شفاف دیکھتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھو گے مگر یہ مرئی کی نہیں ہے کہ جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ سورج جیسا یا چاند جیسا نہیں تک مت ہی سی وہ ذات تشویر سے پاک ہے اس کوئی چیز نہیں اب آگے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی تفصیل فرمایا یجم اللہ جمع کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن یعنی میدان معاشرے ساری کائنات کا حشر اور ساری کائنات کو جمع کرنا وہ یوم الجمع ہے جیسے صورت تغاب میں کہ قیامت کر دن یوم الجم ہے جمع کر دن سارے و نواثرین اس میدان میں جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ جمع کرے گا فیقول اور فرمائے گا من کا نب الشعین فلیت جو شخص دنیا میں جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چلا جاؤ دنیا میں تم لوگ جس کی عبادت کرتے تھے اس کے پیچھے لگ جاؤ اس کے پیچھے چلے جاؤ فیصبہ امین خان ہی الشَّمْسَ دنیا میں کچھ سورج کے پجاری وہ سورج کے پیچھے چلے جائیں گے فیصبہ امین خان ہی ابود اور کچھ چاند کے پوجا کرنے والے وہ چاند کے پیچھے چلے جائیں گے میرا سب اور منقان یا اور جو تواغید کے پجاری سے تواغید تاغود کی جمع مراد بدھ یا مراد شیطان یہ مراد ہر وہ ہے جس کی اللہ کی سوا عبادت کرتے تھے کہ میں عموم ہے ان کسی بھی شے کے ساتھ آپ حد سے بڑھ جائیں اور اس شے کو اس کی حد سے اوپر کر دیں تو اس کو آپ نے تعوت بنا دی اصل کوئی انسان زندہ ہو یا مردہ ہو وہ معبود نہیں ہے اور اگر آپ اس کی عبادت شروع کر دیں آپ نے اس کو تاوت بنا دیا وہ اس سے بھری جسے عیسائیوں نے عیسائی علیہ السلام کی عبادت کی مریم ان کی والدہ ان کی عبادت کی تو انہیں ان کی حد سے بڑھا دیا وہ اس سے بھری ہے ہما کہ جو بھی تاغت کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا گیا جانچہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اپنے اپنے معبود کے پیچھے چلے جائیں گے پھر کہاں جائیں گے جو ان کا ٹھکان ہے جہن بتہ بکا ہاد یہ امت باقی بچے گی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دو معنی یا تو امت محمد یا خاص مراد ہے اور امت کی دو قسمیں ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت امت دعوت پوری امت ہے اس میں مشرق کافر یہودی عیسائی مجوسی سب داخل کہ اللہ کے نبی کی امت ہے کچھ ایمان لائے کچھ ایمان نہیں لائے جو ایمان نہیں لائے وہ امت دعوت میں ہیں اور جو ایمان لے وہ امت اجابت میں پھر ایمان لانے والوں میں بھی کئی قسمیں کچھ لوگ ایمان تو لائے مگر شرک میں مبتلا رہے بدعت میں مبتلا رہے خرافات میں کھو گئے ان کے ایمان میں ریاکاری اور نفاق تھا طرح طرح کے لوگ تو فرمایا کہ وطہ بقا حاد یہ امت باقی بچے گی فی ہا اور اس میں ان کے منافقین بھی ہوں گے منافقین ساتھ ہوں گے الگ نہیں ہوں گے کیوں ہم آگے بڑھائیں گے فیاتی ہم فی غیر سورت اللہ یعرفون اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا فیاتی ہم آئے گا ان کے پاس اللہ تعالیٰ فی غیر سورت اللہ یعرفون اس صورت میں نہیں جس صورت میں اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں وہ کسی اور صورت میں جو, جو اللہ تعالیٰ کی صورت ہے اس صورت میں نہیں کسی غیر صورت میں آئے گا فیقود الفرم انا رَبُّكُمْ کو میں تمہارا رب ہوں فول رود تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتے ہیں آپ سے سمجھنے کی بات ہے یہاں اللہ تعالیٰ آئے گا ایک ایسی صورت میں جو اللہ کی صورت نہیں ہے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کو پہچانتے بھی نہیں ہو اس کا کیا معنی ہے ایک معنی تو یہ کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا اللہ تعالی معمین کو اپنا دیدار کروائے گا بعض حدیث میں سراہد ہے یہ میدان معاشر میں کئی دفعہ اللہ کی رویت ہوگی پہلی وہ جس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو حاصل ہوگا اور اب جو دوسرا دیدار ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا مگر اس صورت میں نہیں جس صورت میں اللہ کو پہچانتے ہیں اللہ کسی اور صورت میں آئے گا طرح سے جس صورت میں پہچانتے ہیں اس کا معنی جو پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکے ہیں جو اس کی حقیقی صورت ہے اب جب غیر صورت دیکھیں گے تو جو موم وہ انکار کریں گے یہ اللہ کی صورت نہیں ہے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں یا پھر غیر صورت میں آنے کا میں اللہ تعالیٰ غیر صورت میں آئے گا اور مومن انکار کریں گے یہ رحمان کی صورت نہیں ہے ہم قیم فرماتے ہیں اس لیے کہ مومن جانتے ہیں لے سکے مثل یہ شہی اس جیسی کوئی چیز نہیں یہ چہرہ ایسا ہے جس میں مخلوقات کی مماثلت پائی جاتی مخلوقات سے تشریح پائی جاتی تو اپنے اس علم اور مار کی بنا پر اس کا انکار کریں گے جس کا معنی یہ ہوا کہ اسماع و صفات کے عقیدے کی پہچان کتنی ضروری اور اس بات پر ایمان رب آرہ کے سارے نام ساری صفات اور سارے افعال مخلوقات کی تشویش سے پاک تو رحمان آئے گا غیر صورت میں اپنی صورت میں نہیں جس صورت میں لوگ رحمان کو پہچانتے ہیں اہل جنت یہ مومنین اس صورت میں نہیں آئے گا تو وہ انکار کریں گے کہ یہ ہمارا رب نہیں ہے یہ رب کی صورت نہیں ہے ان کی معرفت جو ہے یا تو ہم نے حوالہ دیا بات احادیث کا کہ اس سے قبل اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور وہ پہچان جائیں گے کہ یہ وہ صورت نہیں اور یا پھر یہ پہچاننا کہ اللہ تعالیٰ کی صورت یہ نہیں ہے اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ تو لے سکے ہی شہری ہے اس کی صورت مخلوقات کی تشویش سے پاک ہے یہ رحمان کا چہرہ نہیں یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ثابت ہو رہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صورت ہمارا اس پر ایمان ہے دنیا مانے یا نہ مانے جب احادیث صحیحہ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صورت کا اثبات کر رہی ہیں اس صفت کو ثابت کر رہی ہیں تو اس کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ جناب صورت مخلوقات کی بھی ہے تشویل آدمی اللہ کے مدد تشویر تب بنتی ہے جب یہ کہا جائے کہ رحمان کی صورت مخلوقات کی صورت جیسی ہے یہ عقیدہ تو نہیں رحمان کی صورت ثابت ہے دلیل موجود ہے وہ صورت کیسی ہے وہ ہم نہیں جانتے کیا مخلوقات جیسی ہے نہیں کیوں نہیں لے سکے میشی اس جیسی کوئی چیز نہیں تشویر سے پاک ہے. اس حدیث سے رحمان کی صورت کا اس بات ہو رہا ہے ہمارا سور ایمان اہل ایمان کیا کہیں گے ناود باللہ دلّاہ کر ہم آپ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں آپ ہمارے رب نہیں ہیں ہاتھ مکان ہونا ہم اسی مقام پر کھڑے رہیں گے حق تہ ربو ربنا حتہ کہ ہمارا رب آئے ہمارے پاس پھر ہم اس کے پیچھے آئیں گے یہ صورت ہمارے رب کی نہیں ہے فائز آسان اور جب آئے گا ہمارے پاس ہمارا رب اور رف نہ ہو ہم اس کو پہچان جائیں گے اس کی صورت ایسی ہے جو کسی اعتبار سے مخلوقات کے مشابہ نہیں ہیں پھر ہم پہچان جائیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت کا اس بات ہے اور وہ آنا جب آئے گا ہمارا رب رحمان کا آنا بھی ثابت اور حق ہے جیسے سورت فجر میں وہ جا کا بل کو صفن صفا آئے گا تیرا رب اور آئیں گے فرشتے صفے باندھتے ہوئے تو رب کا مجی رب کا آنا اس میں عربی کا لفظ اتا یا جاء آنا رب کا آنا اتا کا مصدر اتیان اور جا کا مصدر مجی رب کا آنا ثابت ہے کتاب و سنت کے دلائل سے ہمارا ایمان جب یہ ثابت ہے تو اس کو ماننے میں کیا رکاوٹ رکاوٹ مخلوقات کی تشویش کہ آنا جانا مخلوقات کا کام ہے جب رب آئندہ کے لیے سابت ہے تو ماننے کیوں نہیں تشویر تب بنتی ہے جب یہ کہا جائے کہ رب کا آنا مخلوقات کے آنے کے مشاور ہے یہ بات تو نہیں ہو رہی رب کا آنا ثابت ہے حق ہے اس کا آنا کیسا ہے یہ معلوم نہیں اللہ کی وہی نے ہمیں اس کے آنے کی خبر دی ہے آنے کی کیفیت کی خبر نہیں دی جو چیز بتا دی اس پہ ایمان ہے جو چیز نہیں بتائی وہ اللہ کس پر لیکن کیا اس کا آنا مخلوقات جیسا ہے نہیں کیونکہ نہیں کہ کی مسئلہ ایسے ہی پھر کیسا ہے جیسا اس کے لائق جیسا اس کے شیہ نشان ہے تو کیا کہیں گے فائدہ اثانارمبو نا اور جب ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا ہم کو پہچان لائیں پہچان لیں گے اس میں ہمارا ایمان ہے ہم اس کے پیچھے چلیں گے فیاتی ہم سورت اللہ تھی یا رو اللہ رب العزت آئے گا ان کے پاس اس صورت میں جس صورت میں وہ جانتے ہیں وہ جاننا کس مینار پر تھا یا تو پہلے دیکھ چکے ہیں رویت پہلے ہو چکی اب پہچان دیکھا ہاں یہ ہمارا رب ہے یا وہ پہچان میں ان نصوص کے ساتھ ہے کہ لے سکوں ہی شعیل اس جیسی کوئی چیز نہیں یہ رب تو کی وہ صورت ہے جس میں مخلوقات کی کوئی مماثلت اور کوئی مشادت نہیں فیقول تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں فیقول ان اب وہ اہل ایمان کہیں گے تو وہ ہمارا رب ہے پہچان جائیں گے اب یہ سارے جو امت کے لوگ ہیں رب سعلی کے سامنے سجدے میں گریں گے اس وقت یق و ساخ یا اس علامت کا ذکر نہیں ہے اللہ تعالی اپنی ساق یعنی پنڈلی کھولے گا یہ دوسری علامت ہے کشف ساق چنانچے اب سارے اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے مناققین بھی ساتھ ہوں گے پیچھے پڑا ہاتھ ہے کیوں ساتھ ہوں گے اب کو بتائیں گے آپ کو وہ سجدے میں گریں گے مگر ان کی کمر لکڑی بن جائے گی اور ان میں سجدے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے اب جو سجدے میں گر گئے وہ مومن ہیں جنتی ہی اور جو سجدہ نہیں کر سکے وہ منافق ہیں وہ ناکام اور نا مراد یعنی اب اللہ تعالی ان کو موم ان کی سب سے جدا کر دے گا کہ سجدے والے مومن ہیں اور سجدہ نہ کر سکنے والے منافق ہیں اب تک ان کو ساتھ رکھا تھا کیوں رکھا تھا اللہ تعالی نے اپنا وعدہ پورا کیا دنیا میں ان کا کردار کیا تھا فرمایا کردار ان کا کیا ہے جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں جب کفار جو ان کے شیاسی ہیں ان کے پاس جاتے تو انا محکم ہم تمہارے ساتھ اناما نخن ہم جو مومنین کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں وہ تو ایک مذاق ہے اللہ کیا فرما ہے اللہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا اور یہ مذاق ہے میں خیش و خوش ہے کہ ہم مومنین کے ساتھ ہم کامیاب ہو جائیں گے مگر این اس مقام پر اللہ تعالیٰ ان کو الگ کر دے گا ان کے مذاق کا جواب دنیا میں وہ کس حد تک اہل ایمان کے ساتھ تھے کیسا ان کا استحزا تھا کیسا ان کا مذاق تھا اور آج وہ مومنین کے صف میں شامل ہوں گے ابتدا لیکن این اس وقت اللہ رب العزت ان کو جدا کر دے گا جب سجدے کی باری آئے گی مومنین مسلمان سجدے میں گر جائیں گے اور یہ کامیابی کی علامت ہے رفتالا کو پہچان گئے اور علامت کشف ساک ان کے سامنے ظاہر ہو چکی منافقین سجدے میں گرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی کمر تختہ بن جائے گی اور وہ سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے اب یہ دو صفحے جدا ہو گئی ایک طرف اہل ایمان کی ایک طرف اہل نفاق کی اللہ نے ان کو ساتھ رکھا ایک عارضی خوشی ان کو دی اور پھر این نتیجے کے وقت ان کو الگ کر دیا انہوں نے دنیا میں مذاق کیا اللہ نے آج ان کے مذاق کا جواب دیا سبحان اللہ چنانچہ اب اہل ایمان اور اہل نفاق کی سفید جدا ہو گئی اور ان کا معاملہ الگ ہو گیا حاصل کلام اللہ تعالی کی رویت کے بارے میں ان کئی موقعوں پر اللہ تعالی کی رویت اور اس کا دیدار میدان معاشرے میں ثابت ہے یہ دیدار اس دیدار کے علاوہ ہے جو جنت میں آئیں گے جنت کو حاصل ہوگا اس کا ذکر الگ ہے یہاں اب تک جس دیدار کا ذکر ہوا بار بار ذکر ہوا وہ سارا میدانِ معاشرہ میں جو پہلا دیدار جو بال حدیث سے ثابت ہے جب سارے اولین و آخرین میدانِ معاشرے میں جمع ہوں گے اللہ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا دوسرا دیدار جو ہے دوسری زیارت جو ہے وہ زیارتِ امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہی نہیں پہچانتے اس امتحان میں کون کامیاب ہوگا جس کو اللہ تعالی کے اسماء و صفات کی معرفت ہو اسماؤ صفات پر ایمان و حقیقی معرفت بہت بڑی بشارت ہے یہ آہل السنہ آد الحدیث کے لیے سوال یہ کہ قیامت کے دن بھی امتحان ہوگا جی ہوگا اللہ تعالیٰ امتحان لے سکتا ہے جیسا کہ لیا غیر صورت میں آ کر لوگوں کا امتحان لیا ان کی معرفت کا امتحان لیا جیسے نبیر اسلام کے حدیث مسلط احمد نے کہ تین بندے قیامت کے جن اپنا شکوہ پیش کریں گے ایک وہ شخص جو فترہ کے دور میں پیدا ہوا جب کسی نبی کی دعوت موجود نہیں تھی جیسے عیسیٰ علیہ اسلام جب آسمان سے پہ اٹھائے گئے اس وقت سے لے کر نویر اسلام کی بیسٹ تک چھ سو سال کا وقفہ تھا کوئی رسول نہیں آیا اس کو بولتے فطرت الرسول کا دور رسول کی بندش کوئی رسول نہیں آ رہا وہ کھڑا ہو کہ میں تو ایسے دور میں پیدا ہوا کوئی رسول تھا ہی نہیں اگر میرے ہوتے ہوئے رسول آتا میں ضرور ایمان لے آتا دوسرا مجنون کھڑا ہوگا مجنون جو پاگل جو عقل سے بیگانہ میرے پاس تو عقل ہی نہیں تھی میں کیا سوچتا کیا غور کرتا کیا ایمان لاتا عقل ہوتی تو ایمان لے آتا اور تیسرا بہرا شخص جو سننے کی صلاحیت سے معروم کہ نہ میں سن سکتا تھا نہ بول سکتا تھا تو اگر مجھ پر وہی پڑی گئی تو میں تو سننے کے قابل نہیں تھا سنتا ہوتا تو میں ایمان لے آتا قبول کر لیتا تو اللہ تعالیٰ تینوں کو اس وقت امتحان دے گا یہ یعنی امتحان قیامت کے دن میں من کے اللہ تعالیٰ حکم دے گا جہنم کا گڑا ایک حاضر ہوگا اور اللہ تھا تینوں سے کہے گا اس گڑے میں کود جاؤ چھلاناگ میں گا اب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو پسو پیش کرے گا ڈرے گا میں جہنم اس آگ میں کیسے جاؤں اور انکار کر دے گا وہ اس امتحان میں نہ کر کہ تیرے سامنے اگر دنیا میں بھی میرا پیغام آتا جیسے تو آج انکار کر رہا ہے میرے فرمان کی تعمیل میں دنیا میں بھی تو انکار کرتا اور جو لوگ کود جائیں گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے وہ کامیاب ہوگی وہ گڑھا جو ہے ان کے لیے جنت بن جائے گا گزارے جنت بن جائے گی کہ تم میری بات مان کر کوئی پرواہ کیے بغیر آگ میں کود گئے مانا تم سچے ہو اگر دنیا میں تم صحیح ہوتے تمہارے پاس میرا پیغام آتا تم سن لیتے جیسے آج تم افاد کر رہے ہو دنیا میں بھی قبول کر لیتے تو امتحان کا مرحلہ قیام کے دن ہو سکتا ہے ہاں جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے پھر کوئی امتحان نہیں پھر صرف جنت کی آبادی نیمتے ہیں اور جہنم کا آبدی آزاد ہے بارک اللہ فیق یہ حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی انشاءاللہ اللہ اگلی نشست میں اس کو پورا کر لیں گے اللہ پاک ہمیں جو یہ روز قیامت کا یہ گھمبیر مرحلہ پلے سرات کا کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو قیامت کی جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے جنت جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار میدان معشر میں اللہ کا دیدار یہ ہمیں عطا فرما یہ مختلف جو میدان معشر کے مختلف مواقع ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا تو پہلا دیدار جو ہم نے پڑھا بعض حدیث کے حوالے سے جب اللہ تعالیٰ سارے ابی مواقع کو جمع کرے گا تو مومنوں کو اپنا دیدار کروائے گا دوسرا دیدار دیدار برائے امتحان جیسے مومن پہچان جائیں گے یہ چہرہ اللہ کا نہیں ہے یہ صورت اللہ کی نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی اصل صورت ان کے سامنے کھولے گا اور واضح کرے گا پھر پہچان جائیں گے کہ یہ رب کا چہرہ ہے تو کئی مراحل میں یہ دیدار حاصل ہوگا بہت ہی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ سب کو عذا فرمائے اور پھر جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیشہ جاری رہے گا اور قائم رہے گا اہل جنت کے اکرام کے لیے اور ان کی جو ایک خوشی اس کو اور بڑھانے ان کے حسن میں اور اضافے کے لیے کیونکہ جب بھی دیدار کریں گے ان کا نور بڑھ جائے گا ان کا حسن بڑھ جائے گا اور ان کی بیویاں جب وہ جنتی ج... اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے آئیں گے جیسا کہ ایک حدیث میں جمعہ کا دن کا ذکر ہے کہ جمعے کو ایک بازار لگا کرے گا اس میں صرف مرد نا شریک ہوں گے اللہ تعالیٰ اس دیدار ہوگا اللہ کی دیدار کر کے جب وہ گھروں کو لوٹیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کر آ گئے اور ان کی ویریں جب ان کو دیکھیں گی تو ان کو دیکھنے سے ان کا حسن اور ان کا نور بڑھ جائے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا تو اہل جنت کا اکرام ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک وہ اصول ہمیں اپنانے کی توحیق عطا فرما دے جن اصولوں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہوگا اور حاصل ہوگا اہل جنت کے لیے بارک اللہ فیقم واخر زاوانہ الحمد للہ رب العالمين